فف تو وسلام والا سید رسول و خاتمل محمد مل وعلى آله وصحابه وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفا فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأملهم الجنة قاتلونا في سبيل الله فياقتلوا ويقتلوا سبحان الله وعدا علي حقا في التوراه والانجيل والقران ومن أوفى بأهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم آ منت بللہ ہدا ہو لو سد کری ملمی کت ہو منو سلو آل تسلیما والسلام دسلا معالی کا سیدیا رسول اللہ والا لا وکیا سیا حبی والسلام سلا دوسرا معلیکیا سیا مکین قلوب بل منی والا لا و سہوی کیا شفیع الدنبی عزر. سنی مسلمان مسلماناؤ السلام علیکم خواجہ خواجگان چشت کتب زمان عارف کامل حضرت سیدنا نا خواجہ احمد میروی چوتھی حاضری دا شرف حاصل ہویا ہے ایک مرتبہ جناب دے سی مبارک دے بھی حاضری ہوئی ہے جناب قاری محمد اعجاز قادری صاحب خطیب جامع مسجد ہاضا اس مرتبہ ذکر شہدا کربلا کے سلسلے کے اندر بندہ ناچیز دعوت دعا ہے رب العالمین مولا صدا مدینے دے تاجدار مدنی غم خار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا اللہ جلا شانہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ خطا تو محفوظ فرماوے نفس اور شیتان د فتنیا تو دائمی پنا دا فرماوے میں جناب دے سامنے جو کچھ حق اور ثواب اور درست گزارش وہ حق کرا دی طرف ہو گی اور جو خطا ہو گئی وہ میرے نفس دی طرف ہو گی میں دھیمی دھیمی انداز عام گفتگو دل بول لہجے دے اندر جناب دے سامنے مختصر چند گزارشات عرض ارج کراگا میرے کافی تکلیف ہے جس کی وجہ جوش بولنے تو منع کیتا گیا تے اللہ تعالیٰ مینو شرے سدرتا فرماوے جناب اگر غور اور توجہ تبجو دماعت فرماؤ گے تو یقین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 یہ بھی سنو کہ نہ لائے تای رام اور آزادانہ آزادانہ طریقے نال جناب در سامنے اپنے موضوع کھول کے بیان کرانگا دوستو حق اور باطل تخلیق سیدنا آدم علیہ الصلاۃ متسلیم اور تخلیق ابلیس تو وجود اچان اور حق اور باطل کا مارکا اور اختلاف رہی دنیا تک باقی رہنے باطل دے پیدا کرنے دے حکمت دے تا کہ حق دا اظہار اور عروج باطل لفظ کا مانا ہوں دا ہے بے قرار نہ رہن والا جڑا نہ ٹک سکے باطل ہے اور ہے ایک جگہ تیار سابت رحم والا دا مطلب خود الفاظ کہ حق کائم ہے اور باطل نس باطل برقرار نہیں رہ سکتا ایک خدا دی قدرت اور فطرت کا نظام ہے حکمت علاحیہ ہے اللہ تعالی نے قرآن حکیم دے اندر باطل دی مثال اور حق دی مثال سمجھائی کہ جب بارش آدیا ندیاں پانی آگ بن نو میں مٹا دینا اور پانی دمنا نو شراب और माया पानी हक के और चातिल और चाग थले होंगी है कि उत्ते होंगी उ लेकिन जेवे उते होंगी है ना एवं तो मुक जा इसका मतलब ये निकला बातिल जाहरी तौर पर चाहे आपको आसमान के साथ टकराता नजर आ रहा हो ना समझ लो इसका खात्मा ही होगा اس کا وجود کبھی قائم رہ سکتا نہیں بات سمجھ آ رہی کہ نہیں جتنا مرضی سپر پاور بن کے باطل چڑھا ہو سیا مثال دے آخے آیا تے جناب ساون دے بادل وانگوں سی تے اگوں بیٹھا جی موتر دے چگ بہ جی نا یہ باطل دی مثال ہے واقعی چگ واگ باطل دنیا دو ت ختم ہو جانا اور ہمیشہ حق برقرار رہتا ہے اور لوگ اس تو دے دے نے. اس مستفیز نو رول نال سمجھنا ہوں حق اور باطل دونوں دا وجود تے ہے اب سورتان نے چند ہک اور باطل نو ختم کر دیتا جائے یہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالی دے نظام حکمت دے خلاف نظام تخلیق دے خلاف حق اور باطل دونوں دا وجود اللہ تعالی نے رکھنا ہے دوسرے لفظ تعالی اپنے قدرت نال نمرود نو نائد فرما ہے ابراہیم علیہ السلام کی شان تبالا کرنا قابلہ جنا نا, نا؟ اونہ ایر حق دی شان شانکھر نہیں اقبال سرور جو حق و باطل کی کارزار میں ہے سرور جو حق و باطل کی کارزار میں ہے تو ضرب و حرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے تو دونیں ختم ہو جان نہیں ہو سکتا حق ختم ہو جائے نہیں ہو سکتا حق باطل دونوں گڈ مڈ کر کے رلا کے رکھ لیا جاوے یہ تو سانو تے گارا ہو سکتا ہے نہ اللہ نو گارا ہو سکتا ہے اور نہ حق والے بندیاں نو گارا ہو سکتا ہے حق اور باطل نو گڈ مڈ کرنا رلا ملا کے رکھنا ہے منافق دا کام ہے بولو کہم ہے منافق دا کام ہے اللہ تعالی فرماؤں ولا تل بل ہکل باطل حق و باطل کے ساتھ مت ملاؤ دوسرے لفظ شراب دے زم زمزم دے خوہ چ شراب دا قطرا ڈگ پائے پلیت ہو جائے گا کہ نہیں زم زم کے خواہ نوارا نو نہیں کہ پلیتی ایک قطرا مل جاوے ہاں شراب اور پیشاب نوارا ہے کہ میرے اندر زمزم زم اور دودھ مل جاوے کیوں نو پتہ ہے یہ ملے گا تو ای پلیت ہو جائے میں پہلو ہی بیڑا کرک ہوا میرا باطل تو پہلا ہی پولیت حق رلے تے نقصان کہ دا حق داستے نہیں دا. حق لا شریک ہے باطل دئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میاں حق کو باطل نہ کر قبول کلندر لاہور اللہ فرما دے رل جانا باطل نو پسند ہے حق نو گوارا نہیں اس واسطے انہوں دی شرکت آپس اج کدی گوارا نہ کر مسلمان ہوں توجہ رکھنا جراب زمانہ گزرتا ریا جب دور یزید آیا باطل یزید دی شکل چ رو نما ہویا اور حق سیدنا امام حسین شہید کربلا دی شکل دے اندر ظاہر ہوا یزید دی ذات باطل نہیں سی کوئی آدم دا پتر سی صحابی دا پتر سی یزید ایک کردار کا نام ہے اور حسین بھی ایک کردار کا نام ہے جب دونوں مقابلے بچ آئے تو یزید نو یہ گوارا ہے سی کہ حق اور باطل مل سیدنا امام حسین شہید کربلا یہ گوارا نہیں کہ حق اور باطل کا آپس اختلاق ہو جائے اسے ہی نقتے دے گل یہ قربانی اور واقعہ کربلا دار پیش آیا हक वाल हमेशा कम है कि वह अपने हक देते जान दे माल दे इजतवार दे हर शह कुबान कर दे अपने हक के पिछे मगर हक के बातिलसिच रलण न देखेड़े वास्ते ते ब्याह होंगे वरना आदम की औलाद सारी कटे रही होंगी रही اللہ تبارک و تعالی نے مبوس فرمایا دھد کا دھد اور پانی کا پانی کر کر رکھ دیتا محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باطل کا کوئی جز حق نال نہیں رلن دتا اور حق کا کوئی جز باطل نال نہیں رنتا آپ سرکار نو جو کرنا پیا کر گزرے نے گئے جو مولا حسین نو کرنا آؤ بھی. <سؤال> اللہ شریک مولا سبحان اللہ قرآن حکیم دے اندر مومنا دا جا سودا اس مومنا نو کچھ ایک اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ داریاں سوپیاں نے وہ جمہداریاں اللہ تبارک وا تالا نے ہاں جی اس طرح تعبیر فرمایا ہے کہ اصا تال سوا کیتا ہے آ لینی دینی دین پوری کرنی ہے اور کچھ ذمہ داری اللہ فرماؤں دا اصا اپنے ذمہ لے لیے اصا وہ کام کرے تھی اپنا کام کری جاؤ ہین جی اے مومنو موم نال اللہ تبارک ہوا تھا اللہ گال قرآن چرماؤں سور ہے توبا اللہ فرماؤں يقاتلون في شبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التورات والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأهده من اللہ شروع سبحان اللہ ذرا گونج پہ جائے سبحان اللہ اللہ وحدہ اللہ وحد شریف فرما ہے بے شک اللہ نے ترہ منل منی خریدتا ایمان والوں بے ان لہم جن نو جنت کی دتی اللہ فرما سا سودا کی ایمان والوں شاید لئی کیے جان اور آمد. اللہ یہ سودے غور کرنا جس سودے در والا خالق کائنات نے جنت من رکھیا ایمان والوں دی جان اور مال دا آمد. تے اللہ تعالی سبحان اللہ ایسا سودے باز ہے نہ وا خلاف کرد مسل یہ آخے کہ میں اج دینا تو بن سکے پرسوں دے سال بعد دے تو لمکا جاوے جی میرے کو نہیں بن سکیا پرسوں ادا کر دیا گا نا وعدن علیہ الق کل فت والانجیل ول اللہ فرماؤں میں سچا واعدہ پیا کرنا اور کتاباں دستور چرما تورا وا جیل چیتا ہے موت پر سبحان اللہ ہے جی وچ میں لکھ دیتا ہے کہ میں جان مال مینو دو گے تو میں تو آنو جنت کران گا گل سمجھنا ذرا ہوں اللہ سونا آگے دا ہے من او فا بے دی جیڑا بندہ میرے نال وعدہ کر, کے کر دے پورا میرے نالے سوا کرے پورا ایس سات دے تات لوگ رب فرما کہہ دوستی با یا تم بے فکیرا جیڑا سڈے نال سودا کی اس سودے دی کامیابی تے خوش ہو جا ذرا ہاں جن ڈرامے خیال رکھ جی اتنا ایک رکھ دیا زیادہ کوئی نہ جی ڈرامے خیال ہوتا کدھر پاٹ نہ ٹر جائے اکھ پاٹ جائے ہاں جی اتنا ایک خیال اللہ دے قرآن پہ چکریا ہے ذرا ہو سکتا بیڑا پار ہو جاوے کیونکہ ابھی بدبخت بخت قوم ہاں خدا دے حقیقت والے قرآن نو ڈراما سمجھنے ڈرامے جی حقیقت ہے ہوں سارا جھوٹ نہ مراد بکواس نو ناری دہڑی انج و جیسے سچ ہوں سچ نو سنیے تے ایس کان چار ہاں غفلت نال سننا ہے جے سننا تو اتنے لا کے ٹور جانا ہے جتی پانی کپڑا جالنا تو گھر ٹر میری گل سمجھ آئی کہ نہیں یہ بد وقت قوم کی نشانی ہے نیک بخت قوم اللہ کے قرآن خیر دے دل اندر عظمت قرآن آ دی. عظمت دین آ محبت دین مستفا اس قوم دے دل چاہ یاد رکھنا ذرا اور جناب جی اللہ واہدہ شریف ہے میں سودا کی جنت دیتی جان مال لے وضاحت کی سو بھی جان مال کے لینے دینے پینے نے قاتلونا فی سبیل اللہ میرے دین در تڑنا پینا لڑنا پینا لڑنا ہے دین در ہے ہاں جی باطل کے فالو فرق کی حفاظت کے واسطے یورپ زرا میں ڈوب گیا دوست تھا کمر ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر لوگ آج کل کہتے ہیں جی جہاد اور کیتال کا اگر نام لیں تو بھائی یہ تو فسادی دین بن جاتا ہے کیا اسلام اچھا دین ہے جو لڑنے کا درس دیتا ہے میں اس بےمان آدمی سے کہتا ہوں ذرا کان کھول کر سننا انگریز اپنے باطل کی حفاظت کے لیے تو ایٹم بم سے ایٹم بم بنا کر اور پوری دنیا کو تہس نحس کرنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے ارے وہ باطل کی حفاظت کر رہا ہے اور حسین کا غلام حق کی حفاظت کے لیے نہ لڑے بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ذرا جب سمجھ آئے تھے آخر سبحان اللہ کلندر اقبال تین شکوا کیتا ہے وہ کہنا ہے فتوا ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر لیکن جناب شیخ کو معلوم یہ نہیں مسجد میں بھی یہ واضح ہیں بے سود بے اثر بات کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی دنیا کو جس کے پنجائے خونی سے ہو قطر باطل کے فال وفر کی حفاظت کے واسطے باطل دی حفاظت آستے اقوام متحدہ وجود میں آ گئی تمام کو ایک کر کے اور باطل کے تحفظ کے لیے اسلامی قوانین کے خاتمے کے لیے مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنے کے لیے حق والوں کے وجود کو ختم کرنے کے لیے وہ تو ہر وقت جہاد اور لڑائی میں ہیں اور ایک تم ہو جو کہتے ہو کہ کتاب کریں گے جہاد کریں گے تو فساد ہوگا دنگا ہوگا انسانیت کا قتل عام ہوگا مگر یاد رکھنا کافر بھی اپنے کافر بھی لڑتا ہے مومن بھی لڑتا ہے یزید بھی لڑتا ہے حسین بھی سارے یا یا <سلام> لیکن بیلیا پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کرگس <سلام> کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور اللہ <سلام> <سلام> کلندر اقبال فرماتے ہیں پرندے تو دونوں ایک ہی فضا میں اڑ رہے ہوتے ہیں فضا دونوں کی ایک ہے پلیٹ فارم دونوں کا ایک ہے لیکن فرق کتنا ہے کرگس گرتا ہے مردار پر شاہین جاتا ہے زندہ پر اس کی پرواز زندہ کی طرف اس کی پرواز مردہ کی طرف اقبال نے شاہین مومن کو کہا ہے کیونکہ مومن دنیا مردار کا طالب نہیں ہوتا پروردگار کا طالب ہوتا ہے دنیا دنیا جی دنیا مردار ہے مومن اس کو استعمال کرتا ہے مگر طالب نہیں ہوتا طالب ہوتا ہے تو اس مولا کا طالب ہوتا ہے جو ہمیشہ زندہ ہے بات کو سمجھنا یہی تو فرق ہے مومن اور کافر میں کافر دنیا کا طالب ہوتا ہے دل سے مومن دل سے دنیا کا طالب نہیں ہوتا دل خدا کو دیتا ہے جسم دنیا میں رہتا ہے فرق بڑا ہے مومن پرواد ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں پر کرگز کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور یہ بڑا فرق ہے ہن کافر بھی لڑتا ہے تو مومن بھی لڑ کافر لڑتا اس واسطے کہ دنیا دے اوتے میں درون بن کے ظلم کرا مومن لڑتا اس واسطے میں حسین بن کے انصاف کرا. <تصفيق> کافر لڑتا ہے اس لیے گھر گھر برائی ہو جائے مومن لڑتا ہے اس لیے گھر گھر نیکی ہو جائے خدا ادا ولاح شریک کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں بہت فرق ہے مومنوں آج ہماری فکر کے زاویے بدل چکے ہیں آج ہمارا ضمیر وہ نہیں رہا کیوں باقی نہ رہی تیری وہ آئی نظمیری جلندر اقبال فرما باقی رہی تیری وہ آئی نہ زمین باقی نہ زمین اے کشتا ہے سلطانی و و فرماتا ہے مومین تیرا دل جڑا سا یہ تو سی साफ शीशा ते, ते कोई धुंद नहीं पी हम ज्या नुकता वि आ जाए तो दिस प शीशे वेच। पर आता तेरा हूं दिल हो नहीं रहा तेन तेनेकी बुराई की तमीज नहीं हक बातल का शोर नहीं तेन अच्छे बुरे की पहचान नहीं तेन दुश्मन सजन का पता नहीं रहा کیوں مردہ زمیر ہو گیا ہے تیرا زمیر مر گیا ہے ہویا تیرے کہ تر طبقے نے تیرا دل مار دیتا دم تیرا, تیرا شاہ کر دیتا ہے ایک حاکم طبقے نے ایک ملا طبقے نے ایک پیر طبقے نے تین رل کے تیرا وہ کچو مر کٹ کے رکھ دیتا ہے تیرے کولو دل نہیں رہا مولا حسین دے کول سی تیرے کولو خون نہیں رگان دے اندر رہا جا خون صلاح الدین یوبی دیا رگا اقبال فرما دے رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وار زو باقی نہیں ہے رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل و آر زو باقی نہیں ہے نماز و روزہ حجی یہ سب باقی ہے تو یہ تمہاری کیسی نماز ہے چوبیس گھنٹے سجدے میں رہتے ہو نہ وہ نماز بھی پڑھ کر دیکھ جس نماز میں قیام حسین ہوتا ہے دوسرے لفظوں میں وہ نماز بھی پڑھ کر دیکھ جس نماز میں رب جہ بڑا غیرت مند بڑا ہی غیرت اور غیرت نو پسند کردہ جدو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی مکہ چھڈ مدینہ آ رہا ہے کافرا دلان چ خیال آ گیا بھی یہ مسلمان کمزور نے چڈ کے تے فاروق اعظم سرکار نے کابے شریف دے آلے دوالے چکر لائے تے سینہ تے موڈے مار مار کے چلے نا اکھیا کیڑا ہوئے جڑا اپنی گڑیاں نو جناب بیوا کرنا چاہد ہے اولاد یتیم کرنا چاہد ہے امر جانا جی پیا آج مقابلے سامنے آنا ویخ لو طاقت سڈے کو ہے ہوں تکبر تے ناز والی چال جڑی ہے نا اللہ پسند نہیں ہوتی ہوں پلا اللہ تکبر دے پسند نہیں ہوتا لیکن کہڑا تکبر پسند نہیں جڑا حق اگے ہوگیا کرنا اللہ بڑا ہی پسند ہاں تکبر دیا دو نے کبورے اپنے آپ وا ونا حق اگے وڈا نہ وکھا ہک جدو سامنے آ جاوے تے موم بن جا تے جدو باطل سامنے آوے تے فولاد بن جا پندرہ ایک اقبال فرما فرماتے ہیں گر حلقہ یا یار ہو بر شم کی طرح نرم غیر ہلکا یاراں ہو برے شم کی طرح نرم گر, گر رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن ہر بالکل ہر جی ہم بالکل کچھ نہیں چاہیے جی کسی نو جی چاہی خدا کی قسم کر کے آنا جہاں بےمان بندہ ہے کسی کو ہم کچھ نہیں کہتے میرا بس چلے ماں جی نا. جی تے میں لت چ رسا پا کے نا لت چ رسا پا کے دریا سواں میں چھٹ دیا جی ان ڈڈو مچھیاں کھا جان اس ایمان بندے نو جہاں آدھا کہ کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے وہ ظالمو جہاں کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے تو حسین نے یزید کو بہت کچھ نہیں کہا پھر ہم حسین کو کیا کہیں گے امام حسین غلط کام کرتے رہے ہیں ایمان سے بتاؤ امام حسین نے بہت کچھ کہا ہے کہ نہیں کہا معلوم ہو وہ کوئی اور ہی مذہب ہے اسلام نہیں جس میں یہ ہو کہ کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے وہ آج تو کافی بڑا کچھ کہتے ہیں دین اسلام پر جگہ جگہ پر کیچڑ اسالا جاتا ہے آفڑا آخیا تھوڑا جہ نرم ہو جا تو ایسا بھی ہو جانے آہو ساڈیا, کوئی نال ساڈیا, پیڑا نا سیڑا خداوا یہ تہنا چوڑا تر ٹل جا کوئی ایسا تیرے آل آ جانے کٹے پی رہے اللہ نے فرمایا محبوبہ و تو لو دینو فد یہ چاہتے ہیں یہ کافر چاہتے ہیں نرم ہو جائے آپ تو یہ بھی نرم ہو جائیں مگر میرے محبوب آپ نے نرم ہونا ہے اسے واسطے خدا دی قسم کر کے آنا جدی صدیق اکبر نو تے فولاد نے ویکلاد لگا درس جدو زکات کا انکار کیا انکار کرنے والے نے تے حضرت صدیق اکبر مذہب اپنایا کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے کیا کیا فرمایا آخر کلمہ پڑھ دے جڑا زکات نو نماز تو جدا کرے گا انکار کرے گا زکات کا مدینے دیاں دیا عورتوں دڈیاں کتے اکبر تردے رہی نبی پاک وسو کرتے سن ضرور وصول کرے گا حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ ایک شخص آیا ایک شخص آیا تن کے نہ سوال کرنا متشابہات دے بارے قرآن چھو جی آیات نے جنہوں دے بارے آخنا پہنتا اللہ ہی جان گا انہوں کے بارے جو اللہ مرا لئی ایمان رکھنے آ جائے اللہ دے ہاتھ دا ذکر آیا قرآن انہوں نے آخیا اللہ سونے کا ہاتھ تو نہیں نا ہوں ایجنا سوال ات چاہیے آخنا بے اللہ جانے مراد جو کچھ ہے اصا ایمان رکھنے ہاں اللہ سونا انہوں ہاتھوں تے پا کے اصا رب سونے دے ہاتھ نے اصا او مننے گل سمجھا جی اس طرح دے تو اللہ پا کے مننا سی حضرت فاروقہ سر چار مار کے خون کٹ دے جواب دے رہے فاروق آدم تو ہاتھ بن کھلوتا آخر لگا حضور جا سڑا سی نا میرے دماغ چ نکل گیا معلوم ہوا مالو ہوا یہ جو کہتے ہیں اسلام میں بندے آ, اسلام دی گل سخت اسلام دی گل نو آسان نیا, گل جب ہو جاو نا نہ تے مولوی بڑا سخت ہے توبہ توبہ تلے بلے بھائی اس مولوی تو تے اللہ بچا اخت سخت مولوی اصل سڈے اندر شکتی بڑی سڈے دماغ شکتی بڑی ایٹم بم نا ترقی چکر آنے کے جا اس قوم کی اس لتافت ذہنی تو ایٹم بم جہاں ایک سر تو دوسرے سر تک خدا کی مخلوق کا کباڑا کر کے رکھ دینا ان کی آنے کی آدھے ہوں انہوں کدی نہیں سختی آ کے ایمان نار دس وہ سختی ہے سختی نہیں آنا ہے ترقی پہ آنا ہے الٹا اور دی اسلام کی گلو اصل سختی آنے اصل سختی ساڈے سرج بڑی جے ہوں گل سمجھ آ میری میں ارد پیا کرنا یزید مولا حسین دونوں نے جہاد کیا لیکن ایمان سے بتاؤ حسین اور یزید کے جہاد میں زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں ہے فرق کی سی حسین دی تلوار قرآن دے نال سی. یزید دی تلوار قرآن تو وکھری سی قرآن تو تلوار وکھری تلوار قرآن تو وکھری قرآن تلوار تو وکھرا گل سمجھنا تلوار قرآن تو ہو جا اور تلوار ہوتی ہے ظالم وحشی گنڈا کمینہ لچا چنگیز نمرود فرون حامان شداد یزید ہے جی اس طرح دے سپر پاوراں پلیت جنیا بھی ہوں اے ادو ہی نے جدو تلوار نہ ہووے کھیلی تلوار دے دال قرآن رل جاوے قرآن وی رحمت بن جا تلوار وی شفاعت رحمت بن جاتی سوحادا سوحادا بلا غور کرنا بے لیا قرآن نو کرو تلوار تو جانے جوگا کی جوگا؟ ابے دے چمتے ختم جوگا ابا سڈے کا صاحب آیا جیسا سورا یا سن پڑیا ابے دی جان نہیں پی دی سورت یاد آ جامنی گل جی اسلے اکبال بولیاں دسو ایسے آیا زندگی مویا نو کرنا کرنے مردیاں میں جان پاؤن واستے قرآن آیا مویا قرآن جان پاؤن واسطے آیا مرد واسطے سورج یاسیم پڑھی چپاسی ہے کہ نہیں قرآن دے مولوی کی قدر ویک لے مولوی کی قدر ویخ لٹنس والے کی قدر ویخ لو اس واسطے کہ ایک قرآن تو تلوار یعنی دوسرے لفظ ہے قرآن تو قانون طاقت ہو گیا جدا تے ہون بن گیا قرآن دا حال اے تے جدو قرآن تلوار کٹے رل جان کیا مطلب قرآن مسلح تے بھی ہو مسلے رسول تے بھی ہو تخت رسول تے بھی پھر کمزور نہیں ہوں پھر دنیا ویچ حکم قرآن دا چلتا ہے پھر جنہ مرضی تھن خان طاقتور گا رب دے وہ سر چکاونا ہی پہ اب میں حیران ہوں قرآن مجید فرقان حمید جیڑی طاقت سی قرآن دی ادر ویخ میرے کملی والے سن مکے دے در اتے سی خالی حالے قرآن دی تبلیغ تے طاقت شامل نال نہیں سی ہوئی تے حضور پتھر بھی لہو لہان صحابہ صاحب گرام دے رہے تے کٹیچن والی جماعت مشہور ہو گئے کسی تے لٹایا جاندہ سکتا حضرت بلال ورگیا لوہے دے کپڑیاں کپڑے پا کے تے دپے سٹیا جاندہ سا قربان جاوا اے حال سی صحابہ اے دا دکے شریف دے اندر جب کملی والے ہجرت دا حکم ہوا تو مکا چدی آئے نونے نے آدھے ایک دعا منگی آخوان دعا سنا دے اللہ ف میرے کملی والے عرض کر دالی مل دون کا سلطان نصیب <تصفح> اللہ دہبوبر سلطنت طاقت غلبات, قوت مددگار بنا دے <تصفح> تاکہ ہوں مکہ چڑھ کے آیا پھر مدینہ نہ نہڈنا پہ جائے او در بر مسلمان رلدہ ہی نہ روے مولا والا سی طاقت دے ادینے میں بہ کے دنیا کفرن ساری دنیا تو مٹا دیے <تصفح> دسنا مسلمانہ میرے محبوبے خدا سرکار کی اس دعا اثر برکت یہ ہوئی کہ کملی والے سرکار مدینے اندر ایسا اپنا تخت جمایا کہ خدا ہی ادھر کی ادھر ہو جاوے کملی والے دا تخت مدینے ہمیشہ قائم ہی رہنا ہے ہے کہ نہیں میرا بولو تو صحیح نہ میں تمہیں پہلے آخیا صرف ڈرامے جنگ توجہ رکھو گے تو گل بن جائے گی आ, बाकी ज्यादा नहीं वैसे मोमेंट में तो ज्यादा ध्यान रखना चाहिए ना अपने दीन इस्लाम की ख्याल है آ, لیکن تو سا, ایسا, اے, صرف اور صرف نکارا بےکار سمجھ سمجھ جی سمجھی کریے قرآن کوئی تنخواہ تھوڑی دینا قرآن کو رسک تھوڑا دینا, ہے, قرآن کو دینا ہے. اس قوم نہیں پتا ارش فرش جو قائم کلوتے نے اللہ کے قرآن کی برکت ہی کھلوتے نے میں <laughs> اگلے دن ہوں تھانکریر واسطے جانا پہنتا جناب جی وہ سڑکوں تجردے تے محکمہ زراعت آیا لکھا ہے فصل کاشت کرتے وقت سورہ رحمان کی تلاوت کریں کسی پا لکھا ہے سورہ واقع کی تلاوت کریں نہ پتر آ گئے اسی پاس نا نا نا نہیا جی قرآن تیز مسیحت جوگا بچارا یہ قرآن ہے جی یہ کدھر آ گیا جی ایک سنڈی تھوڑی مارتا ہے یہ سنڈیاں تھوڑی مارنیاں نے جی ہوں ان پتا لگ گیا سپرے سنڈی نہیں مرنی سنڈیاں مرن گیا تے اللہ دے کسم لال شریف کی ہے کیوں اس واسطے کہ رب قزب تلال چاہتا ہے تو پہنتا تے سے سزاوا تب کے قزبا کرتا ہے تو رب کا قرآن کرتا سرکار نے سانو دسیا مسلے تبلیغ نو حکومت تو جدا نہ کرایا جائے حکومت بھی دی ہو مسلا بھی دین والا ہو وے. تبلیغ دین والی وکر نہ کرا جے ایک دوجے تو جدا نہ کرا جے اج بہلی آر ست وجہ رکھنا میرے مولا حسین تھی جدو یزید پلیت کادشاہ بنیا جنہیں تلوار نو حکومت نکمرانی وکر قرآن تو کر لیا جا کر لیا میرے حسین کی رگرت جاگ پیے حسین کی رگم بارا گیرت والی فڑکیے گلوارا نہیں ہو سکتا مولا حسین نو تے حسین کے گلام نران تو ہاکم جدا ہو جائے میرے کملی والے سکار کی ایک فرمانے رسول سنا دینا میرے محبوبے خدا صلی اللہ تعالی نے فرمایا وقت بادشاہ تے قرآن ایک دوجے تو جدا ہو جان گے کتاب وکری ہو جائے گی بادشاہ وکرے ہو جائے گا وہ ہو گیا میرے کملی والے سرکار نے فرمایا جدو بادشاہ قرآن وکھرے ہو جان گے ہاں جی اس لیے تو سران دکھو ویا جی بادشاہویا جے قرآن دیا جی صاحب حضرت عیسا لی کرتے رہے حضرت سلام دے, دے سن جدو بادشاہ انہوں نے دین تو جدا ہو گئے ہاں جی حضرت عیسا لائی سلام دیا نے جناب ہو میرو لاشا بے ہاں نوشرا شیر نوش رو شیری واہوں میلو الا خوشخا شا کملی والے سرکار نے فرمایا عیسا لائی سلام دمتی جناب والا سولہ لٹکا دتا, آر چیر دتا مگر انا اپنے دمن نہیں چڈیا میرے کملی والے نے فرمایا تو کریا جے عیسی علیہ السلام دے امتیاں کیتا ہے اگے حضور نے فرمایا موتن فیتا اللہ خیر ان مایا تین فی ما سیات اللہ فرمایا کملی والے نے جیڑی موت اللہ دی برداری تے دین جا جا زندگی نالو چنگی ہے جڑی اللہ کی فرمانی والی زندگی ہو گل نی سمجھ آئی نا سبحان اللہ سو نہ جاوے جی خدا کرے اللہ جگہ دے تو آخو نا مین تیس آکھو کہ چشتی تیراں پٹ پٹ وینیا آیا تو بھی آنا ستے پے سونا جاگنا نہیں آنے جاگنا قسم کر کے جاگ پیا جی تو مسلمان کٹینے مریدے ہو گئے نہ جی وہ اتنے بے چین ہونے گے تے بیٹھ کے بے چین گا جب دل تیرا جا ہوگا ہالا سا دل مردہ ہے یہ کلندر اقبال تایو فرماؤن اقبال فرما ن دلے مر دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ دل مر دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ مردا نہیں ہے اسے ہلکا چارا بال فرما نے جلیا پچھلے جڑے تیرے پیو دادے سن وہ بھی اٹھے سن دنیا غالب ہوئے سن نا وہ اسے دل سے زندہ کرنے جا کے سن دل زندہ دا ہو گیا دیا دنیا تے غالب ہوئے سن اور ورنہ اے نہیں نہ سمجھی میں انہوں کو سلاح کوئی باقی نو چوکھا سی کو دے افراد نفریاں چوکھیا سن نہ مسلمان تے ہمیشہ ظاہری طاقت کمزوری ہی رہا ہے نالوں افراد نفری بچ بھی تھوڑا ہی رہا ہے مگر ایو تھوڑے ہی ہمیشہ غالب رہے ہیں ہاں دل زندہ ہو مقصد نہیں بھائی لگی ہو جناب جی ہاں جی تا ٹھان ہوتا کی دل جاری پیا دل جاری نہیں بندہ جاری پیا دل جاری کا یہ مطلب کہ دل چ اپنے دین تے پختہ یقین اور اعتماد اور اپنے اللہ دے کی تے سچا یقین مولا حسین سرکار نو سی اور قربان جاو پھر بندے دے دل چ اللہ سونے دی عظمت اور قدرت دی سچی مارفت ہو بہلی آ مارد پہ کرنا جدو قرآن تو یزید جدا ہویا حسین پاک نے ویخ لیا جدر محبوب خدا متغفلت حاکم جدا ہو جائے سن کے سیدنا امام مالک رحمت اللہ خرقدر پچھ حدیس مستفا اج تو میں آیا تو, تو بازار جی اخبار دا سارا آن ایک حدیث بازار چکیا بازار چھو سونےس لاستے ہزار امام بخاری کر کے جاندشن. سیکڑے میل پیک کر کے جاندے سن فرمان رسول لینا چ لگا فرتا اور ٹی ٹی ٹی ٹی ٹرالی پیا ٹرالی رب دا قرآن اور حدیث مستفا کریم تین کر تے تے تے تے پتا نہیں جد حضور دا دین دا دشمن مسلمان بن جائے ادو اشرم جدو تیرے میرے دل دے اندر قدر و قیمت اللہ دے قرآن تے مصطفیٰ دے فرمان دی نہیں رہ گئی ایک رنگ پیلا کٹا پیا حدیث نہیں چڈ رہا گلاما نے بعد پوچھا شگرداں نے ہزور جناب حدیث دوران رنگ مبارک رنگت آپ دی بدلتی رہیے کی وجہ سے فرمایا تھواں جان دے د بچھو بچھو فرمایا جسے پڑھا رہے سام بچھو نے اٹھارہ ٹنگ مارے نے میں کیا جان تو نکل جاوے گی حضور دا فرمان نہیں کٹ سکتا ہم کہتے ہیں مسلمان دلیل ہو رہے ہیں کیسے عجیب بات خودر کہتے ہیں مسلمان اور پھر کہتے ہیں ذلیل ہو رہا ہے یہ تو عجیب بات ہے مسلمان عزت پاتا ہے ذلت نہیں پاتا اللہ دین آمن نور اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کا میں مددگار ہوں میں ظلمتوں سے نور کی طرف نکالتا ہوں معلوم ہوا مومن ظلمتوں میں آ سکتا ہے مگر رہ نہیں سکتا کیونکہ اس کو نکالنے والا خالق کائنات ہے جو دن ب دن ظلمتوں کے گھروں میں جا رہا ہے سمجھ لیجئے وہ ایمان والا نہیں ہے اگر ہم مسلمان ہوتے تو ہمیں دن ب دن عزت ملتی ضلع نہ ملتی ایک بات ضرور ہے ہمیں ایمان ہمارا ختم ہو چکا ہے اس وجہ سے ضلعت آ رہی ہے اگر ایمان ہوتا تو عزت ملتی ضلت نہ ملتی سبحان اللہ سبب کو چھاؤ ہے جسے تو خود سمجھتا ہے سوال بندہ ہے مومن کا بے زری سے نہیں اقبال فرماتے ہیں یہ مچ سمجھ تے مسلمان غریب ہو کے مریا پیا وہ آدھا جی یہ گل ہوربت مسلمان مرے تے حضور دے صحابہ دے دا غریب کیڑا ہو سکتا دے دے اندر مہینہ مہینہ توا ہی نہیں چڑیا ایمانچ سڈے چکے یہ دو دن تواہ نہ چڑے جنہیں گھر مہینہ توا نہیں چڑیا انہوں نے کوئی غریب ہو سکتا ایک خجور سے سارا کنبا پیا گزارا کردے مو مبارک کے چوس لیندہ ہے پھر دوسرے نو دیندہ ہے پھر تیسرے نو حتیٰ کہ ایک جنگ صحابہ اکرام نے فتح ہی ایک خجور دے نال کی تھی ایک کو خجور ایک صحابی نے چوس کے دوجہ نو دے دیتی یہ ترائی ساو ساڑھے ترائی ساو بندہ سی ایک خجور چوس کے سارے ہاں گزارہ کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے فتح آتا فرما دیتی وہن معلوم ہویا جے غریبی نال مسلمان برباد ہوئے تے, صحابہ تے پوری دنیا چڑھ گئے سدکے ایسیاں پا گئے صحابہ گالا زمین نہ بیٹھا ہوئے اللہ تعالی تالا چیر کے رکھ چڑا ہے ایمان نال دسو ایجر بہ کے بادشاہ گالا کدی کدنے پیر لیکن ہزور دلاف دل چرا جن گل آ جائے نا تے ایمان جانا رہتا ہے تو جب ایمان جانتا ہے تو پھر اللہ فرماؤں آ جا پھر میں تیرہ رگڑا پٹ دیاں گا ہوں گل سمجھنا معلوم ہویا مسلمان کا زوال توجہ مسلمان کا زوال غریبی سے نہیں بے نوائی سے نہیں مسلمان کا زوال ہے تو صرف اور صرف دین سے دور ہونے میں ہے جب دین سے دور ہو جائے گا یہ اربوں کھربوں کا مالک ہو تو زوال میں آ جائے گا اگر دین مستفی کے رنگ میں رنگا جائے یہ زمانے کا سب سے بڑا کنگال بھی ہو تو زمانے میں سب سے بڑا کمال پا جائے گا گال ساری کہہ دیے بولو تو صحیح نا ہون تینوں دسنا حکمران یزید قرآن تو جدا کھے ہویا ہے دس ہاں؟ <سؤال> دن محرم دکھا سجائی ہوں نے بڑا سنیا ہونا میں تین رواو تین آیا یعنی اکا و رواو نہیں آیا میں فکیر آیا وا تیر دل و رونا نکل پوے دے رونے تو ساری زندگی روندہ رہا ہے پتہ نہیں تک گا مگر فکیرو دل والا فریاد اہی جی دل وے میں مرچا اکھا چلا لوا تو اترو تو میرے ہن مرچ آ جان گے نا اکاچ مگر یہاں مرچ والے اتروا کوئی فرق پہ نہیں پہ گل سمجھا جی طرح میری ہوں گل مولا حسین سرکار نے یزید پلیت نکھا اس دی حکومت دین قرآن تو جدا ہو گئی وہ بن گیا آمر ڈکٹیٹر وہ چاہتا تھا جو میں کہوں ہو جائے اور اللہ تعالی نا دین والا اس کا مقصد ہے حکم ہوئے خدا دلاو گل نہیں سمجھنا بادشاہی حکومت کے دی حکمرانی کے دی ان دیاکم اللہ, حاکم اللہ ہوگا اور چلانے والا بندہ ہوگا حضرت فاروق اعظم جیسا اے ہے حکمرانی دا تصبر اسلام دے اندر اور اسلام تو باہر حکمرانی کی جو میں آخا ہو جاوے میں من مانی کرا جس کو جمہوریت بھی کہتے ہیں مارش اللہ بھی کہتے ہیں اس طرح کے کئی نظام ہیں دنیا میں یہ جتنے بھی ہے نا یہ ڈکٹر عامر تیار کرتے ہیں حق کا نائب جو ہوتا ہے حق کا حکم چلانے والا اسلام میں وہی حاکم بنتا ہے نائب ہوگا اصل حکم کس کا ہوگا دیو دیوی جمہوری قبا میں پائے کو تو سمجھتا ہے یہ ہے آزادی کی نیلم پر اقبال فرماتے او جمہوریت کے پردوں میں تو آمریت چھپی ہوئی ہے اور تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی نیلم پر ہی ہے او چلے جمہوریت میں عامریت ہوتی ہے خلافت میں مستفا کی نیابت ہوتی ہے بندہ جدو آپ من مانی کر کے اپنا حکم بندیا تلاوے نا وہ فراؤن بنتا ہے وہ ہے نفس والا تے نفس تو تے اوی چاہتا ہے نا لکاں دا کھو لو حک مار عزت مٹا جی مرضی کر مینوں تے کوئی نہ پڑن والا ہو زل جاتی سوچ اللہ وحدہ شریک دے تمام قوانین و انصاف ذات نے قانون بنایا ہی ایسا ہے کہ باہیں دشمن ہوکے پی گل تے فیصلہ انہیں ہاک دینا دشمنی تمہیں ناانصافی پر نہ نا مجبور کرے ना, ना, دشمن نال نا برتی بیٹھا ہوں میں نہ مولا علی سرکار کا فیصلہ مولا علی سرکار کا جھگڑا ہو گیا یہودی دلیفہ علی سرکار کا جھگڑا ہو گیا یہودی خلیفہ وقت آپ کچہری چائے قاضی صاحب نے فرمایا علی پاک نو گواہ پیش کرو آپ نے فرمایا میرا حسن بیٹا گواہ ہے ایمان دس اس بیٹے دی سچائی چ کوئی فرق ہے شک ہے کوئی بیٹا پیش ہوئے قاضی صاحب نے فرمایا اے خلیفہ وقت علی پاک اسلام میں بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قابل قبول نہیں اور گواہ پیش کریں فرمایا اور گواہ نہیں ہے اس نے کہا پھر فیصلہ آپ کے خلاف ہے یہودی کے حق میں ہوگا فیصلہ یہودی دے حق کے حق چیا جی یہودی دیکھا نا کچہری انصاف نو کہا سونے کلمہ نہیں الہ الا اللہ, اللہ محمد بنانا کلما رسول اللہ کا پڑھ کے تے اسلام قبول کیا مولا علی نے پوچھا یار کی, پڑھ لیا یا, جہاں کوڑا, کوڑا کوڑا نہیں ہوں چھانٹا جی یعنی کو, کوڑے نسانے ٹوڑے چانٹا چاب تو وہ کہن لگا چاب تھی میں صرف اسلام دا انصاف ویک میں جہ شاہ وقت پیا معاف کردہ اسلام حق پوچھو انگلش کیوں پڑھنا ہے پیا oh, جی اگر غیر مسلموں کو مسلمان کرنا پڑ جائے جی, انگریزوں کو پھر کیا کریں گے اور آپ چورا چکی छुरा चुकी फिर चली गए वो करी पुछो जी इंगलिश क्यों पढ़ी अंग्रेजों को मुसलमान करना पड़ जाए फिर क्या करें मैं लती फिर बता और आख्या मैं यार इंगलिश आले जिन्हें वेली ने ना अंग्रेजों मुसलमान करने आ सारे करवा के क्यों मैं चलिए हूं वेला आया मुसलमान कराको सारे कट्ठे करो जिन्हें इंग्लिश आए نہیںڑ گے لوگ کہتے ہیں بے وقف لوگ وہ جی اسلام یورپ میں بڑی تیزی سے پھیل رہا میں نے کہا اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے کہ وہ یورپ کہتا ہے کہ آپ مجھے اپنے گھر میں رہنا جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے لہذا میں تو آپ کے گھر میں آ کر اسلام قبول کروں گا یہ لو بم اور آپ مجھے مسلمان اٹھو پڑھائیے پڑھائیے نہیں کلمے پڑھا یہ کلمہ پڑھایا ہے نا تو مولا علی دے انصاف نے پڑھایا ہے فاروق آدم عدل نے پڑھایا ہے خواجہ احمد مہروی دیا کرامتا نے پڑھایا ہے بڑے سیاح داخلہ جی اللہ رسول رب نو دیا مگر اللہ نو دگ سا دلانے منہ تے مارنی مور آخرا بولو ہوں دسے کیوں پڑھتا سیکلے پھر کہ یا نکلنگیاں گلا رولا دیر گل نہیں سمجھا خدا کے بندے میں پیا گزارش کرنا کہ جدو مولا حسین سرکار نے دیکھیا کہ اے حاکم دین تو کتنے ایبا نہ کہڑے ایب سن یزید ہاکم جدا ہویا ہے قانون اس لیے قرآن عدالتاں ادالت میرا لکتا ذہن رکھنا یزید دے دور چ قانون سی کہڑا سدالت قرآن سی لیکن چلاون والا قرآن دے میزار دا نہیں سی ہی ہر پاسے پاس جیویں چلاو والے دا دگوں قانون ہے یہ بھی چلاو والا پلیت سانون پاک سی حسین پاک گوارا نہ چلاو والا اندر پلیت ہوک خدا نہیں چلا سکتا ہے ہوں وہ پلیتی سمجھا جی وہ پیڈا سراب کی پیتا شراب پیتا سی تو مولا حسین سرکار نے ویخیا کہ شرابی بندہ अपने आप नही चला सकता चलावेगा नशा पी के बैठा हो जाए नशा ही ड्राइवर हो जामाना भी हो जाता सजा हो जाती है ستر بہتر سواریاں جیسے بٹ گی نشر حسین جاو حسین کا نام لینے بتھیرے نے بنگ کوٹ کے پیو آئی لی. لیکن میں پوچھنا وا ظالم حسین پاک سرکار کی بسیرت خیرت تو قربان جا جنا نش حکمران قبول نہیں کیتا. کیتا تو خود بھی نش سارا عملہ بھی نشے قبول کر کے مڑ بھی حسین بنیا بیٹھا ہے. خدا دے بندیاں ہوں میرے مولا حسین سرکار دی اس بصیرت نو نا دے حسین پاک سرکار دے دس دن اترو یاد نہیں کرا حسین پاک دی غیرت اور بصیرت یاد کرا دس دن جدو جد کربلا اے دے محرم شریف دے آسلیا کھول حکمران یزید شرابی نہ حکمران بناوی مولا علی ورگا یا مولا حسن ورگا یا عثمان غنی ورگا یا فاروق آزم ورگا یا سدی کے اکبر ورگا دوسرا عیب سی جزید پلیت بے جس کی وجہ فلی تو خدا دیا وہ او او رنڈیا نچا نچاؤں, دا دا تا نچاؤں دا مولا حسین نے دیکھا اے, اے غیرت لوگ کتوں بچا اے ظالم تے اپنی غیرت دا خیال عزت دا کوئی نہیں تے حکمران تو تے او اونا چاہیے جنوب اپنی بھی غیرت ہوزور ساری امت کی غیرت ہو اولاد شریف کی قسم ہے تین سانکمران کا پتا ہی کون نہیں حاکم ہاکم واسطے بنایا جا رہا ہے تین مقصد کا ہی پتا کون ہے جی صرف اچھا ٹگے ٹگے ہاں جی اصل جی مداری باندر ڈگ ڈگ چکی ہو مداریاں نے تے نچاؤ ڈگ ڈوی تو نچاؤ ڈرگوں نچن ڈیاں باندر اچھا وہی حال ہے ساڈا سانو کوئی شور تمیز کون جی بھائی اصا کی کرنا ہے کی ہے نقصان کی ہے یہ ساری سمجھ میرے کملی والے دین سمجھ دی. سڈے کو ہے کوئی نہیں ہوں گے جی طرح جدو یزید دے پلیتی حسین پاک اونا اونا حکمران گوارا تیسرا ویکیا بے نماز دا ہے دیکھیا جہ خدا دا فرض کا فرد چڈ دور مدا مد فرض کتوں پورا کرے گا جہرا رب سونے دی عظیم ذات سے فرض پی جانا ہے خدا دی مخلوق کے فرض پی دیا دے نی لگے گا جی میں گوکھا گولا دی بوتل پی لین کہڑی پرواہ ہونی خدا کی قسم کر دیا حسین پاک سرکار نے اس عیب دی بجن آتا. اس تو اس دے اگے مولا حسین سرکار نے اس دی حکومت نو تسلیم نہیں کیتا چوتھا کم سی اس بےمان کا شکار کھیڈا ہوں کھیڈ تماشے واسطے دل بہلانے کے لیے شکار کھیلتا تھا کس کے لیے دلانے شکار حسین جی دل لگ اللہ, دی یاد نال لگ دا. اے اللہ نال لگے سد کے جا وہ ستا ہودی کے بازار چاہتا ہوئے, ہوئے جگی دے اندر وہ سو جی دی حضرت سید فاروق ہے مدینے کی گلی بازار مٹی دے لیٹے پین روم دلچیا ہے خلیف ہے وقت منہ تو مٹی پی ہے گبار ویخ کے کمبن لگ پیا ہے کمبیا نا سرکار جا کے اکھ کھولی پر مایا خیر کمبنا ہے پیا آخ یار کمبنا اس واسطے پیا وا ستا مٹی تے, تے تیرا خوف ہے بت میرے کن چڑی خری تے روم شاہل نہیں ڈریا جڑا وے محل تدینے کی گلیت ستا ہے تے میرے دل کے روک ہے چڑیا کھڑا فرمایا طاقت حکمرانی دنیا والی دا نہیں یہ نبی پاک سرکار دی دین والی حکمرانی دا فرمایا دینے مستفا دیبت فکیر دے جڑا ویخ کے سانوں کمپن لگ پیا خدا وہد الاد شریف کی قسم ہے اختلاف نے فیصلہ کہ جیڑا حکمران خدا دے قرآن دا پورا پا بند نہیں اے فراؤن بننا چاہتا ہے حضور امت مسلط ہونا چاہتا ہے یہ جہ ہی تسلیم کیتا جائے نہ بن دا جائے تو چنگا ہوئے گا ہوں توجہ رکھنا ذرا مولا حسین سرکار نے دس دیتا ہے حکمران قرآن دے مییار والا ہوا دے مطابق تولتے سمجھی تیرا حاکم ہے وہ تسلیم کرنی ورنہ نہ تسلیم کری حسین دے بہتر تن جے شہید ہوئے خدا دے بندے تیکھیا کہ او کیوں شہید ہو گئے اے ویخیا وہ شہید ہو گئے مارے گئے مگر اے حساب نہ لایا وہ تو ایک, ایک تن ایسا سی جڑا کروڑوں تنہ تو قیمتی سی دے کروڑا تنوں تو قیمتی تن جا وردہ پیا قربان پیا ہندہ ہے کس گل پچھوں کہ رسول اللہ دی شریعت کا ایک حکم ہے ہاکم قرآن مولا حسین دس گئے جے حسین دے دل دے اندر حضور دے ایک حکم دی قدر کیمت این پورے قرآن دی عزت کی عزت کنی ہو گل کر معا جناب والا یزید پلیت بنیا جمدیا پلیت بنیام پلیت بنیا جمدیاں تو ہر بندہ लाला तो हम ओनू तीन चार काम रल गए भलीत बन गया, बन गया ते मौला हुकार बिरादरी इमाम हुसैन पगत यजीद की बिरादरी खोशी ओ सहाफी का पुत्र जिन्हों साहेबजादा आख्या जाता है, है? आहो वो भी साहेबजादा ही सी صحابی کا یہ فہمی دور کردی کا جرم سمجھی ہوگی پی مجرم نہیں ہوں آئی آر پی کٹی کٹی اجلی کٹی بیٹھے نا. حضرت نور علیہ السلام کا پتر کون سی کافر سی نا جہاں حضرت امیر باوی ہے کٹی بیٹھے نے ایف آئی آر म खुदा रबरत शाह हैबू जहलुत्र हजूर दा बड़ा छईमान बन गया अल्लाह सोना अपनी बेनियाजी विखा है कि मत समझी मत यह समझी खड़ा उमें कि इतने जनाब जिमें विरासत आगी आएगी विरासत ना इथे जो करेगा वो बनेगा جو کرے گا وہ بنے گا کافر کا پھر کر گیا پار ہو جانا ہے تے تے برباد ہو جائے گا وا شریک مولا اپنی قدرت قانون وکھاؤں سامان اس واسطے اصل ناز نہ نا کریے فلانے جی فلاس فلانے پیر کے پتر ہیں پیر دا پتر ہونا اس بارگاہ نہیں چلتا मुस्तफा करीम दा करीमेदार होना चलता है।, है उस बारह पीर दा पुत्र नहीं चलता पीर का हुकार ने रिश्ता भी तोड़ देना तोड़। तोड़िया के नहीं तोड़ा बिरादरी तोड़। नहीं वेखी कंबा नहीं वेखिया इलाका नहीं वेखिया वतन नहीं वेखिया हर शायद हाजी कलमा भी अजीद पढ़ता सी ویکنج مولا حسین خلاف وہ کلوتے چار پلیتیاں رنڈی نچا پلیت ہوں گستاخی جیڑی کرنے لگا سا پہلا وہ کرنے لگا کہ ایماندار دسیا جائے کیا ہر گھر ٹی وی ہے ہر پس ٹی وی ہے हर जहाज टी है, है? उदियां न मगर हम हुसैन ही है और यजीत पलीत है एन पता लग भी शरीय प्यो दी जिम मर्जी जाह के मुकाल मले बन जाए पली اما نو بھی بٹھا دیے بیٹی نے بھی پتر ویک نا بلو پرانت کھونا پہ پر چاہتا ہے, ہے. اے شریعت فیصلہ تیری میری تک اے جناب زبان نو شریت اج دیے دی اے قلم تیرے ہاتھ چیا کھڑا ہے جدو قلم کھا لے کے کایامت نو ہی نا اس ذات نے آخنا جے یزید رنڈی کلیا پہ اے پلیت ٹبر ڈرامے پارٹی والا حسین حسین دی جماعت کا گا جڑا خواجہ احمد میروی سکار وگرت مند گا خواجہ احمد مہروی سرکار اج تے اٹھے جناب اوٹی ہی لگا کر رحمت اللہ نماز پڑھ نال ایک بندہ گانا گا کے سی سیا اونٹ تانا گاڑا جا رہا نماز توڑ دتی سوٹا پڑھا گئے ہائے سات میں گل کرن لگا مسلمان میم حیرت آئی کوٹھے دے جڑے کنجر بیٹھے نا کوٹے ہی منڈیاں چکلیاں وہ بھی گمے حسین مناؤں وہ بھی حسین دے میں تین فہرست پٹ کے پا وا پائی خڑا جی فلمی کنجر نے وہ بھی حسین دکھاتے پائی کھڑے سود خورے وہ بھی حسین داتے چ پائی کڑے جی داری مناو آسین پاس کے خاتے پائی کڑیا جی یوی کا قانون چلاو والا ہے حسین دکھاتے دے کے سارا حسین پاک کے کھاتے ستی ایمان وہ دس کیا حسین دلے ہوئی سیلا دے کے رکھ آئی وہاں حسین دلے کے پلیت مال حسین دل فہرست آنا ہے دا حجویری نے آنا ہے میرے لیے آنا سمجھ لگی گستاخی کر بیٹھا ناراض نہ ہو جایا جائے شریف حسین پاک غیرت کیوں نہ ہوئے حسین پاک گیرت کا پیکر کیوں نہ ہونے جن سد سیدہ خاتون دئیے جنت کا پیتا جن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت قرآن پڑھیا ہونا گیرت مانتے کہ جیڑیاں جنت اللہ نے دونوں اللہ فرماؤں جنتی مکسورا تن فل خیام ان خیمیا رکھا منہ قرآن نو؟ قرآن نہ میں زبان کٹا رحمان ایک گل کر کے نعمت کیڑی کہڑیاں چٹلا ہوگے معلوم ہو جائے تے بڑی ویمت ہے جو دی ملے ہوئے گھر والی کسی غیر دھت بھی اے اللہ, دا انام اے اللہ اے گل کر کے فرما میرا کیڑیاں کیڑیاں کیڑیاں نیمتا, گا گا نیمتا گا بازاری مال نہیں رکھا نو کھی نہیں کہ جاؤ جنتیاں رو نہ آدھا میں بند کیا بند پی کے گپا مارنیاں نہیں وہ مولا حسین کیوں حسین گہرا ڈبا کرنا پڑتا اصا حسینی کی کرنے آئے کسی کی بہن لگی آئی پی سی اوتے کسے دی بیٹھی آئی جہاز کسے دی بیٹھی ہوئی ڈرائیور بس چیز جناب فیکٹری ہوٹل لائن لائی کڑی انگریز آل پہ بچا ہے استقبال ہو رہا ہے سارا لباس پاؤں نے یہ حسینی قوم ہے کہ جدید ہے ایمان سے بتانا بھائی نہیں ہونا تو بےغیر یزید بھی نہیں ہو سکتا یزید اپنی خیال ہے گیا بابا فرید سرکار آستانہ پاک گئے پاک پتن شریف اتنے میں مستورات خبر نا اور ایک رتے چادر ہے تا تانی کلیے قبر بھی نہیں دس دیا میں حیران ہوا جی جی مردہ دیا قبر پہ کپڑا کیوں تبیا ہی نا ماں اج دی شرم و حیا والی بھی پتر حسین والے آ پتر مولا حسین ورگے نہیں تو عمران خان ورگے تو ہاں ہر میں ایک اور گل کر لگا سمجھنا میں, میں جا <سلام> <سلام> رو تو تو دل ہونا <سلام> اللہ سونا اندر ہی منہ تھوڑا <سلام> فکیر آ جے تندروں رونا پہن تو مر ساری رحمت لائن واسطے آ گئی خدا ختم کر دیا اور کے دل سے جاتا رہا. افسوس لٹائی بیٹھا خوش بیٹھا ہے. تن پتہ ہی کوئی کی اپنا نقصان کی تھی بیٹھا ہے. چار تکے لے کے برباد کر کے خوش ہویا بیٹھا ہے خدا دے بندے ذرا توجہ رکھنا مولا حسین سرکار نو اپنی ذات دا غم سی یا دی حسین منانے والو ذرا غور سے سمجھ لینا بات کو. حسین پاک کو کس کا غم تھا پتر دا غم ہوں پتر بچا تین دن اپنا غم ہوں رات بچا تین دن وطن مدینے کا غم ہوں مدینا نہ جان دے, دے روڑ دیں جدید مری جانے مگر مولا حسین سرکار نے غم کہڑی شاید رکھا ہے غمے حسین بنانے والوں سے پوچھتا ہوں جس چیز کا غم حسین کو تھا اس دین کا غم کبھی آپ نے بھی کیا رو کے بخانا کیا اس شہم بھی ہی جی کدی رویا ہے کہ یار اسا دین دنیا تو دیتی بیٹھے ہر شہ سڈے تن ہے نہ من ہے نہ کاروبار دی نہ سلطنت نہیں نہ عدالت نہ دنیا کے کسے کونے دین دین اے حسین دا غم تی نہیں کھانا سا غم حسین دس محرم نو پیٹ پیٹ کے کھانے پہ مر سمجھ لے جنہوں نبی پاک دے حسین دے دین دا غم نہیں او غم حسین کرے گا تو ڈرامہ پیا کردائی غم حسین او دے دل چ گا جس دل دے اندر غم دین دینے مستفا گا جیڑا حضور دے دین دا غم کدی ستیاں یاد آیا ہے گا نا خدا دی قسم کر کے آنا اسی دل چ مولا حسین کا ڈیرا ہوگا اس دل چ مولا حسین دا پھیرا ہوا اس دل اندر حسین پاک دا پھیرا ہوگا ویلییا دی حسین تو جدا نہیں حسین پاک دین تو جدا نہیں جیڑا ویکھے نا میں تمہیں موٹی چیز نشانی جہا ویکھے نا ہزور دین نال سچا لگا کر بس سمجھ لے حسین جا دیج لسین تو حسین تو. تیری سل, ایک سبیل روح افزا محتاج نہیں حسین تے کائنات دا سبحان اللہ کوسر دالک مالک مولا حسین سرکار ساٹی نیاد والی دیکھ دے محتاج نہیں حسین ارشاں فرشاں دے مالک میں اصل کو غریب حسین تھوڑا آکنا ہم شام میں غریب مالک نہیں ہیں کیوں آسان بےمان بندہ جڑا کہ حسین سرکار مجبور تھے حسین مختار تھے یزید نے ظلم کیا اللہ نے حسین پر پرنام کیا حسین وہ سودا کیتا ہے رب نال جڑا نا جی آیت پڑی ہے کہ سودا کیتا تے تے جڑا سودا جے پورا کر کے تے مومی خوش ہو جا حسین تے کامیاب ہو کے خوش ہویا بیٹھا ہے آہ! کہ میں اپنے سودا جا رب کامیاب ہو گیا ہو, ہو گیا نہیں ماننا دس کے کامیاب تے مولا حسین تے کامیاب ہو گیا اس سودے اندر ہوں مولا حسین سرکار نو سڈیا شبیلوں دی لوڑ نہیں حسین پاک نہ مسافر نہ پانی کے محتاج نہ سمجھی کہ حسین کمزور تھے میاں محمد بغ صاحب فرماؤد ہندی تا کتی زور لایا تل لگے وہ صاحب اختیار تھے قدرت تھے مسافر حسین کی گل سنا نہ میرے میرے والی شاہ نہیں انگریز نے پوچھا سپریڈ اس سی پنڈی کا شاہ جی جائیداد پر فرمایا مشرق تو مغرب تک جنی جائیداد ہے نا یہ میرے غوث پاک کی غوث پاک نے ماں کے سپرد کی سے وفا تم تیرے یہ جہ چیز ہے کیا لو کلم بے وقوف قوم مسافر حسین گا غریب حسین گا بے وقوفر لو قلم حسین جیت خیمہ آیا ہے ات مالک مختار بے سلطان باو فرما دل شک سوئی قتل مشوق دن او سکھ چھوڑے نا موڑے پیاسے تلواروں بندے او سچا عشقی حسین دا اے سچا عشق اس للیدہ شردی ویر Now van جنا وی کر سکنا کر سودا تٹائی بیٹھا حسین نہیں لٹایا مولا حسین بچائی شہ بچا گرو گرو نانک دیا نا گرو نانک جا رہا سی اگ وی نا درخت نو اگ لگی ہے وہ اگ اتنے بھی جانے پرندے اڈتے پرن. نہیں گرو نانک خرو رہا وہ بابا فرید سوبت بہت چنگیا سوبت آخر کو چن دے چڑتی ہے میں تعلیم میں نے حاصل کی ہے مگر میری مجھے جان کی کر سب میں نے سر درد خرید کیا ہے میں انگریزی پروفیسروں کے ساتھ بیٹھا ہوں میری ایسے زندگی ایسے ایسے میں سب سے بیکار دن وہی ہے سب سے زیادہ بیکار دن وہی گزرے ہیں جو انگریزوں کے ساتھ بیٹھ کر گزرے ہیں وہ کیوں نہ گزرے جہاں آپ ڈنگر تو پیڑا ہو انہیں بندیاں نو کتنے بندہ بنا ہے اور بندیا نو آدم کے پتہ بندہ تے انہیں بنا ہے نا جڑا میرے علی گول بھی ورگا کوئی ہوا खोतिया वर्गे खोत्या बंद बना जी खोतिया तो पैडा होने मिट्टी गल समझ लगी संडे, संडे जाने संडे सान बलदे घरों लसी लभदी करो ली लगती वो तो आप बेचारे संडे ने उन्होंने घरों सू की बुखार के दर से कुछ नहीं मिल पा ملتا ہے تو میرے مستفا کے در سے ملتا آئی، کفار دے ہے استاد آن لگے متار بھی لئی آؤ میرے سوٹا شکیرد حق بنتا کن فرق بولیا جڑا استاد سے بولے گا بے آدم سے گستاخ ہو کے ماریا جائے کی خیال بالکل اگر بولے اچھی سارا بہمان ہو کے مارے تین استاد آدم تو پتا ہی جن استاد ایڈے کمینے بنایا تین استاد کا استاد ہوتا ہی استاد وہی ہوتا ہے جو کا مولا علی فرماتے ہیں من اللہ منی ہر فن مولا جنہیں مینو دینے مستفا کا ایک حرف سکھا دیتا ہے وہ میرا سر مالک بن گیا ہے چنگیاں دے لڑ لگیا میرے چوڑی پھل پے مندیاں دے لڑ لگیا میرے اگلے وی ڈل گئے تو ڈلہن والی ہے بلیا وہ ڈلہن والی جو دنیا تم نے خدا رسول کے دین کو چھوڑ کر دشمنا نے دین کا سہارا لیا اللہ اسی دشمن کو تم پر مسلط کر رہا ہے اسی سہارے کو تم پر مسلط کر رہا ہے رب دکھاتا ہے کامیاب وہی ہوگا جو سہارا میرا اور میرے مستفا کا لے گا قسم سمواد شریف دی فکیر دی گل مات سمجھے دیر سے جائب ہے پندرہ سال ہو گیا نے لاہور کے اندر گجدا فقیر کی کسی گل کا توڑ کوئی ماہ دلال نہیں جی پیش کر سکتی میں چشتیاں غلام آ چیشتی چشتیاں, دا تے چشتیاں دی کرم دین سمجھ آیا آی آی آی آی خدا باد شریق کی کسم فکیر کے گل تین کھول کے نا تو سمجھے گا کہ کسے دنیا کے کونے تو سمجھ اقل نہیں لبھی حقیقت شناسی ملتی ہے تو حقیقت والے فقیر اللہ سے ملتی ہے نہیں اکبالما تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا سمجھنا کہ اچھا سہارا چڈیا اللہ سہارا پاور آخیا دکھ جنہیں دین پیا اصا تے ادھر پلا نہیں چڈنا اللہ سونے بخائی شان कुदरत अपनी आता है चलिया मैं चाबी मरोद कोई देर लगती मैं इंज करना है तो तेरा दोस्त भी तेरा दुश्मन बनिया मैं मिसाल देना है, हाथ सा किसी गैर दोलो तो सही कदी वह बंदे वेखे जे जे अपने मुंह दे। से हाथ मारन डा अपने आप निके जे है बनता है कमाल इसे इसे हथे जतन करता रहा बंदा اسے ہاتھ واسے دوائیاں ماڑی جی دکھ تکلیف ہوئی مان چابی وہ تین وکھا ہے پیا یہ نہ بن میرا بنے پھر تیرا بنے گا جی تا بنے تیرا ہاتھ تیر آئی نہ پتر تیر آئی نہ پیو تیر آئی کوئی شاید تری نہیں بنن دیا گا اپنے ہاتھوں دلیل کر دیا گا میری قدرت خدا دی قسم کر کے آنا ویخ لب کے نام فرمان پتران دے ہاتھوں کھلے کھانے خاجا احمد میروی کا پتر کوئی نہیں دنیا انہوں دی کن خدمت تو پتر خدمت کی, ہواد خدمت کی سی اونا رب دی خدمت کی تی. اللہ کیا اٹھوئے بغیر پتروں گیا جے بغیر اولادوں گیا جے سارے اولاد بن اللہ <سؤال> تعالی معلوم ہوا وفا کے کولول تو سی نا وفا کے کول مولا حسین نے رب نہ لائی ہے مولا حسین نے رب نال لائیے رب نال لا کے سودا جہ حسین کی تی وفا اللہ نے ادھے نال کیتا وفا حسین جنتی جبان دا سردار بن گیا جنت کا بھی سردار دنیا کا بھی مالک و مختار है, है, جامع, آج حسین سرکار دے نہیں دسینک تو پریشان لگا پھرنا ہے تے کیوں اپنے آپ تے غم پائی پھرنا یہ گل ہے یہ گل سڑے وے حسین وفا کی رب نال رب وفا کی حسین دے میں خدا بھی قسم کر کے آنا رب سروں ہاتھ جما کے وقا پر دنیا نو مطالعہ کرے گا کلندر اقبال فرما گیا ہے. دوسری جنگ عظیم میں یورپی تہذیب بھی ہوگی اور تیسری جنگ عظیم میں یورپی تہذیب سفر ہستی سے مٹ جائے ایڈا ایٹم جو تیار کی جانو ترقی برباد اینا نا تھری تھی تھی سارے نا اینے پروفیسر ایک سر جدوں اے پھٹن شروع ہو جانے بئیمان نے پکے یہ ای ایٹم جہاں پکے بئیمان میزائل نہ مراد ایسا ہی یہ نہیں ویکد کو کون کیا آخد اس صرف اللہ پچھان رکھتے جی آجا اجمری گریب نواز خاجا اسمان ہارونی اللہ اللہ کردیا سفر کردیا ایران پنڈ چھ بیٹھے نے اگ کی پوجا کرنے اگ دے دے اگ بلدی پی اور سارے عبادت سال ان کے دے فرمانے نے یار ہو تینو تیڑ بھی نہیں پچھاندی یہ بٹا بھی دھیان نہیں رکھتی تیری فرمایا پھر اثا اپنے رابر سچے دی خدمت کی, اچھا جی کی خدمت اگ دن بچاجا فری سرکار گئے نا پھاڑ کے بچے آ فرمانے نے بہلی آ سڈے ہاتھ نے اپنے بالک نو پچھانا اس ہاتھ نو یہ ساری شہ پچھاندی پچھا تین پچھاندی آ کے سان پچھاندی خدا بندے آ میزائل جو بھی پچھاندیا پچھاندال آ پچھے پینسٹ کی جنگ ہوئی ادنی ویکیا ہندو فوجی نے گوئیاں دن دی کے میزائل بم آدمی سن سبز کپڑے آپ بزرگ فرق رکھتے اگو اکتر جنگ آئی بندہ دیا جانا گزرے مرو مرو بائی مانو اصانے سوئی ماں گلے اصا دالتے سونا وجہ وہ نہیں بنے اصا بھی تو بننے جن رسول بن جائے گا رائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر قطار ہے جنگے اندر بے سازو سامان ہے خالی ہاتھ صحابہ تین سو تیرہ جڑے سن انہوں کے ہزار فرشتے آئے کھڑے نے اللہ تو ایک فرشتہ آ جائے ادرا یورپ کھلو سکتا دی بولو تو ہاں ہوں آ جائے امریکہ صاحب نے جناب لتاں تھا تو ہے نا ہوں آ جانے جی ایک نہیں فرشتہ آ, آ جانا تو پانچ ہزار کتوں سام گے پر آئے کڑے سن فرشتے کیے سن جلے کڑے سنسانا چرشتے سن جسفا کریمت فرشتے اللہ نے آکھیا فرشتے ہو جاؤ تھے فکیر درویش پاک خلے جی پاک رل جاؤ فرما نے اصا تلوار مار دے سن تلوار دور ہوں سر پہلے اتر جا سر مولا حسین سرکار اللہ تعالی نال سعودہ کر کے کامیاب ہو حسین پاک سرکار شہادت دا رتبہ دینا سی ربن عظیم. مولا حسین رضا دا مقام دینا سی ورنہ لکھاں فرشتے ہونا دیکھو رو دیکھو. حسین پاک سرکار خادم بن کے دی. تیری دی تلوار کوئی نہیں مار سکتی سی میںلہ شہاد مقام دینا چاہتا ہوں تا میدان شہید کرا ہے جی یہ گل نہ ہوا نہیں مولا حسین سرکار بہن آمین اپنی تھی پہن نٹا پچھان اج میرے منہ چل نکل رہی ہے ایسی کہ یہ موسل... ہر مسلمان دا دا عزت عورت جیسی عزت کاروبار دا ذریعہ بنا وہ بازاری مال ہے پیا کھا دس ہزار کھانا پنجا ہزار روپیہ کھانا اے? نہیں پچانگش کا ساتو کر جاتی ہیں حسین دی پاک کم نہیں ہوسین پاک نو نبی پاک سرکار نے جدوایا مولا علی علی پاک نو فرمایا علی تو باہر دے کم کریں گا میری بیٹی گھر دے کا ونڈ کر دیتی ہے مستفا کری ونڈ کر دیتی دس دتا عورت دا مقام بھارت کم کرنا ہے، مرد دا مقام باہر بنا دناب لیڈی ڈیا کو ہی گی دیں گے یہ قوم تے خدا رحم نہیں کرتا ہوں جو قوم اپنے اوپر رحم نہیں کرتی ہم اللہ کے رحم، رحم، رحمت مہربانی کے قابل نہیں رہے کیونکہ ہم خود اپنے ساتھ مہربانی نہیں کرتی. اگر ہم اپنے اوپر مہربانی کریں حضور کے دین پر چلیں تو حضور بھی ہم, اللہ تعالی بھی ہم پر ہو جائے گا. اس کی لاکھوں خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی اپنے قرآن کی عزت کر قرآن کا احترام کر جنازہ نہ پڑو مار کے اس بےمان کا جنازہ نہ پڑ جائے جھوٹ کا ڈبا جھوٹ فراڈ ایک, ایک فلم باں ہوں اہی بگلی دوسری فلم بن جاتی ہے تیسری اندر جاندی، چوتھی اندر مشوکا بن جاتی ہے جناب بنی مولوی چھوٹ بولے تو مسیح چک کے مسیحو بار چوٹی کر جھوٹ کا ڈبا بتی جائے ہزار بھر کے گھر چلا مجھے جھوٹ تو نفرت نہ ہوئی مولوی کی دہڑی نفرت ہوئی ہو جھوٹ تو نفرت ہوئے تو ایڈے جھوٹے نا پیار سا مینو پوچھتا کہ جس کی مول بھی جھوٹا امام ہو سکتا ہے سپ خلوتی ساری دہڑی جھوٹ تو سو سان کام ہی کوئی نہیں ایمان نار دس کے نہیں ہاں جہیا لوکل بسا اتو چل دیا نے چکوال تک جائے تک پنڈی کھیپ تورڈ اگ لگاؤں گا کراچی نان سٹاپ وہ نام براداپ ہے جوڑ ہلتے اے سانو شوانا شوانا دریا سوہ لگتا نہیں دعا کرو اللہ سان چہرہ مولا رکھی چہرہ وسائن والا بڑا جی کے جا نماز اپنا وہ فکر کر دنیا چار دن کی فصل پکی کریے کڑکا کر کر بھی پکی کریں آپ بھی پکے کریں آ مر تک سمجھ بھی ہوں یہ کڑکا نیری دتری پھرن والی ہے سانو کوئی نے فرنی نہ دا تین بھی فرن والی ہے اس واسطے ہوں چنگا کر چنا ہو کے مر جے مرنا ہے چنگے مریے جی جیویے تو تھی چنے مر رہ کے جیوی اس پیری موت نو خدا کی قسم کر گیا نہسلمان کریے, کلمہ پڑیے, دی سچی غلامی کریے. بیکار, جسام, بیکار جان کے جن کو بجھا دیا تو نے وہی چراغ جلیں گے روشنی ہوگی وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی میں شکر گزار ہوں جناب کاری صاحب کا اور انتظامیہ کا جنہ نے فکیر بلایا میری آواز سو سو گنا اس زیادہ ہے اللہ تعالیٰ غلط فہمی اُن لگی میں دو تاریخ لکھ کے بھد کا انہاں آپ لکھی میں مطابق میں اپنے وعدے پہنچ گیا میں لیکن اس تاریخ میں ملتوی نہ کی دور دراز نہیں دی دی پہلی بارفی اللہ, اللہ دعا اللہ حضور حسین الحمد للہ